تم خوش ہو تمہیں خوش ہونے کا حق ہے لیکن جہاں بھی مال آتا ہے جہاں بھی دولت آتی ہے جو جلد کہا ہے آپ کا آپ کا آپ ہر شخص کو زندگی کے ہر بہت خوشی موت ہے میں دو چار پہلو بتاتا جب دولت ہے انسان کو جب مان تو سب سے پہلے سب سے پہلی تبدیلی مغرور ہوتا ہے دولت انسان کے اندر غرور پیدا کرتی ہے دولت انسان کے اندر سرکشی پیدا کرتی ہے اور انسان اس قدر سرکش ہوتا ہے کہ بتاؤ خان جس رب اللہ ابو العالمی جس نے کہ دولت سے نوازا اس کو بھی فراموش کر جاتا ہے لگتا ہے, ہے مغروب نصیب ہوگا دنیا اور آخرت کو کمانے کا مطلب یہ دنیا کو بھول جاؤ ہاں آخرت کو مقصد بنا کر دنیا بھی کماؤ دنیا بھی بھوک اور جیسے اللہ تبارک انعام، انعام نے کہ کہنے لگا اور دولت کے خزانے یہ دولت کا بہتر ذریعہ صلاحیتوں کا نتیجہ نتیجہ اللہ کی طرح منسوخ نہیں کیا اللہ نے نہیں دیا. یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے یہ میرا کمایا ہے, ہے. علم <عَنِّي> ہے میرے پاس ہے میں اپنے پر میں نے سب کچھ شکر گزار انسان اور شکر ہوتا ہے شکر گزار انسان کو کوئی بھی نعمت ملے بڑی سے بڑی نعمت ہو چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہو نعمت کو شکر گزار گزار انسان اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں روشن کہتا ہے لیکن نا شکر انسان ایک دن ایسا آیا کہ اپنی پوری زیبو کے ساتھ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے پوری زیبو آرائش کے ساتھ وہ اپنی بستی میں خوش نصیب ہے خوش نصیب ہے کتنا نتیبے نہیں چل رہا تھا آئی کہ اس کی اور اپنے پورے درجہ دیا گیا فرمایا اس دوران کے ایک تکبر کرتے ہوئے چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھتا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھتا چلا جا رہا ہے قیامت سے نکلتی رہے گی یہ کیفیت قیامت تک جاری رہے گی مگر مطلب بھائیوں دولت انسان کے لیے حیثیت سے آسمائش کرتی ہے کہ دولت کے آنے کے بعد انسان مغرور بنتا ہے اور پھر دولت انسان کے لیے آسمائش ہے دولت آتی ہے رشتوں میں آتی ہے رشتے داری میں فوٹ پڑتی ہے جب تک دولت نہیں ہوتی ہے مان بھی ہوتا ہے پورا خاندان پورا کنگا پورا قبیلہ محبت کی جیسی جان کی تصویر بن کے دیتا ہے لیکن جیسے ہی دولت آ گئی جیسے ہی مانگ آ گیا جیسے ہی سرمایہ آ گیا خاندان فوٹ جاتے ہیں محبت کا ماحول نفرت میں بدل جاتا ہے خاندان نفرت اور دشمنی غریب رشتے داروں کو غریبوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا ان کو اپنے سے غریب ہوگا یہ میری شان کے خلاف ہے ایسا اپنے غریب رشتے داروں کو حتیث سمجھنے ہے آپ نے کہا وہ دعوت سب سے بدترین دعوت ہے وہ ولیمہ سب سے بدترین ولیمہ ہے کہ جس میں آنے والوں کو تو روکا جاتا ہے اور جو نہیں آنے آخر کو شروع کراتے دیکھو دولت آتی ہے تو جس کو دولت ملتی ہے وہ اپنے گریب رشتے داروں کو کیا ہوتا ہے جو غریب رشتے دار اس دولت کے آنے سے پہلے محبت کی آگ میں صلی اللہ نے فرمایا ہے نوازتا ہے نفرت کرتا ہے کی لئے بنتا ہے کہ رشتے, رشتے داری ماں محبت, محبت کو دل میں جگہ نہ ہو جاتی ہے مال اپنی محبت کے دل ساتھ دلوں میں یہ بہت بڑا فتنا بن جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ میں جہاں تک ہو سکے مار جمع کروں سے زیادہ مار کماؤں وہ یہ نہیں دیکھتا جائز ہے کہ نا جائز حلال ہے کہ حرام وہ سمجھتا ہے پرتا انسانوں میں سے, سے کچھ ہیں کہ اے اللہ اگر مار دے گا تو تیرے راستے دعاؤں میں کرتے ہم دعا میں برقتوں میں برکت ہمیں تو مار دے گا ہم میرے راستے میں دولت کا اللہ نے تو و میں اس طرح مبتلا ہوتا ہے بٹانے میں راستوں میں نہ ترس کی جائے وہ دولت اور دولت کا ایک بہت دولت انسان کی زندگی کے, کر کے رہتے دی. انسان کی زندگی کو بے کر کے رہتے دی. آج, شاید آج کی دنیا کا سب سے بڑا یہی مسلمانوں کی بات آج آپ تجزیہ کر کے دیکھو جو انسان کتنا بڑا مالدار جس ہے وہ اس کی قدر پریشان ہے اس کی قدر بے ہے la corona della کرے گی کی نے اور دنیا کے میں کو کے کرا میں ایک دوسرے سے اندھے ہو کر آگے بڑھنے کے جذبے نے تمہیں عبرت میں ڈال دیا ہے اور تمہاری عبرت کی آپ کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھتے ہو گے محمد اثر لکھتے ہیں یورپ کا سارا معاشرہ مبتلا ہے یوروپ کے حدیثی مرض کی تشریف کرتی ہوئی نظر آئے اور سچی بات ہے حکومت نے بیان کیا اگر ہاتم کو انسان کو سونے سے دو وادیاں دو وادی دے دی جائیں تب بھی وہ بخش نہیں کرے گا تیسری وادی کی طرح بہت سارے خاندانوں میں اختلافات پیدا کرتی لڑائی پیدا کرتی جھگڑے پیدا کرتی اسے اسے ہے میرے کا عجیر اور مال کمانے تو روکتے نہیں ہیں قرآن کہتا حدیث لیکن مال کے ہوشیار ہو اللَّهُ دولت ملنے پر سارے انسان کیا کرنے لگیں گے زمین اسپتال نہ جانے لگیں گے اللہ اپنی انسانوں کی فضرت کو جاننے والا انسانوں کی فطرت کا خاند وہ انسان کے مزاج کی کمزوری سے واقف ہے اس لیے اللہ اللہ اپنی مشین سے اور اپنے جتنا مار دینا چاہیے اتنا ہی مار دیتا ہے انسان شریعت کے دائرے میں رہتا جاہر طریقوں سے مار کمائیں اور مار میں تو حقوق آئے گا بہت بڑی دولت ہے اسی آپ دیکھیں جو حضرات اقرام اللہ آپ کو بڑے بڑے, بڑے, بڑے سرمایہ آزادی ملیں گے پچیس لاکھ درہم گرام کتنا تھا ایک درہم میں ایک, ایک بکری آ جایا کرتی, کرتی تھی اس سے اندازہ کرو کہ اگر پچیس لاکھ درہم ان کا طریقہ تھا اللہ کا تو حضرت کتنا نہیں کروایا کتنا کاروبار نہیں کیا صبح شام کے اللہ کے اللہ کرتے تھے اللہ میں بچا لینا مجھ سے بچا لینا کپر سے بھی بچا لینا اور غریبی اور فکر واتے سے بھی بچا لینا رشت نعمت ہے مانداز کتنی ایتی نگیاں کرتا ہے جو غریب نہیں کرتا ہے اور غریب عشاش کرتے لے جاتا ہے اور رشت کی نگاؤں سے دیکھتے لے جاتا ہے اس مانداز کو جو مان ملنے کے ساتھ جو نگیاں کرتا ہاں ہوتا ہے اس حیثیت سے نعمل مان افتوالی سے افتوالی اچھے انسان کے ہاتھ میں مان بہت بڑی نعمت تہلتا ہے تو اس آیت سے پڑھی بہتا فتنہ مان کو کرا دیا انہاں اموال تمہارے لیے کتنا اور دوسری چیز فتن کو کتنا فرار دیتی ہے دوسری چیز جسے کتنا فرار دیا آسمائش کرار دیا امتحان کرا دیا وہ کیا ہے اولاد تمہاری اولاد اولاد بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت دنیاوی اعتبار سے بھی نعمت اعتبار سے بھی نعمت اولاد دنیاوی سہارا بنتی ہے انسان کے لیے دنیا کا باغی رہتی ہے انسان کے لیے آخرت کا ذکرہ بنتی ہے اولاد اولاد کتنی بڑی نعمت لیکن سبحان اللہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے یہ اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے یہ اولاد بھی تمہارے لیے امتحان ہے کیسے امتحان ہے اولاد اگر بگڑ جائے نیک اور سارے باپ کے نقشے میں نفر نہ چلے تربیت نہ ہو اولاد بگڑ جائے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے ایسی اولاد عدیق مانیے دنیا کا سب سے عدیم فتنہ ہے انسان کے لیے نیلام کر کے رکھتے دیجیے اس لیے قرآن کہتا ہے اولاد تمہارے لیے کا ذریعہ ہے لہٰذا اپنی اولاد کو سارے بناؤ ان کی تربیت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے لیے اویلت کا ذریعہ جلیل اور حاسلام حضرت امتحان کیا ہے اللہ حضرت نا فرمان اولاد, اولاد, مشرق اولاد, پیدل اور بیٹا ایمان نہیں لایا, آ اور حضرت اسلام میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا بھی بننے جا رہا ہوں باپ کے دل میں تو بیٹے کی محبت ہوتی محبت جاد اتھی حضرت السلام کہنے لگے آپ کا بھی بیٹے ہمارے ساتھ والے اور کشتی میں آ جا تاب نہ ہو جا آج کوئی بچانے والا نہیں بیٹا کہنے لگا یہ دیکھو یہ پہاڑ پہاڑ کی چھوٹی پہ چڑھ جاؤں گا طوفان کی موجود یہاں تک تو بھی پہنچ پائیں گی میں بچ جاؤں گا حضرت بہت دکھی ہوئے ان کی زبان کے دعا نکل گئی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ساری فیملی کو تم اسے اپنے بیٹا متو تمہارا انہیں وہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا یاد رکھنا باپ نیک ہو اور نیک باپ کے نقشے قدم پر بے اولاد نہ چلے وہ اولاد اولاد ہو نہیں سکتی نمازی باپ کی اولاد اگر بے نمازی ہو جائے وہ اولاد اولاد کہلانے کی ہمداد نہیں دین دام ہوا اس باپ کی اولاد اگر بے دنوں قبر پرستی بن جائے وہ اولاد اولاد کہلانے کی حمداد نہیں ہے غیر صالح فلا انہیں اپنی ناپرمان اولاد کی وجہ سے زندگی میں کتنے بڑے امتحان سے گزرنا پڑو اور بات میں حضرت انوال اپنی باقی زندگی میں اپنی اس اس ایسا سوال تس سے کر لیا جو کرنا نہیں چاہیے تھا اگر مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے بچ رہا ہوں بگڑی کے سبب اتنی بڑی ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں کس طرح چوکنا رہنا ہے موتر بھائیوں آج ماحول بہت خراب ہے ماحول بہت خراب ہے ماحول بہت بگڑا ہوا ہے آج اولاد کی تربیت ہر والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے ایسے میں ذمہ دار وانی کی یہ پہچان ہے یہ شناخت ہے صبح اور شام اپنی اولاد کے سلسلے سر میں کی تربیت کے سلسلے سر میں فکر مند رہنا اور یہ بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں بتاؤں گا آپ کی اولاد کتنی ہے کیوں نہ صحیح تھوڑی دیر کے لیے اپنی اولاد کے کردار پر شک کی نظر ڈال کے دکھ دینا وہ کہاں جاتی ہے ان کا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہے ان کا اتنا پیٹنا کس کے ساتھ ہے اولاد کی محبت تو اپنے دل میں رکھیے اگر محبت ان کی تربیت کے راستے میں رکاوٹ بنے ہم ذمہ دار والد نہیں ہو سکتے رب ہمیں اولاد اور